الحمد لله نحبره ونسعيده ونستغفره ونؤمن به ونتغفر عليه ونعوذ بالله من صدنا من صديات عمالنا ومن يعد الله فلا من ذننا ومن يجده فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله رحيه لا جديد له محمد نعبده ورسوله المعباد ونعوذ بالله بسيطان الرجيم بسم الله الرحمن امدی بالکن سدری ویسکلی بہلی مدر مجھے رجن کر میاں ایک ساتھ خاص علام، اسلامی واقعات کی جو سکی ہے اس میں سے واقعہ یہ میراجب کے مہینے میں میران کا واقعہ واقعہ ہوا اور یہ مکئی دور کا واقعہ ہے ایک دم نور کی جیل سے پہلے ہوا اور ایسے حالات تھے کہ تفار کی طرف سے بہت سخت خالی ساتھ مسلمانوں کی کٹائیاں اور فاق ہے اور, اور شاب میں بند کرنا یہ ساری مسئلہ جھیلی مسلمانوں نے جو ہر, ہر تنگی کے ساتھ ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے ایک آسانی دنیا کے لحاظ سے ہوتی ہیں ہوتی ہے اور ایک آسانیاں روحانیت کے لحاظ سے آسانی ہوتی ہیں روحانیت کی آسانی آسانیاں اللہ تعالیٰ کے طبی نظام کا مشاہدہ سب سے بڑی اعزازات اللہ پاک کا فرمایا ہوا ہے ہر طرح میں آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے میں آپ دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا دھیان تو نہیں کہاں لگانا ہو سب کو نہیں ہے اب آج آپ تین جگہ لگا جائے اللہ پاک کا فرمائے ہوئے کہ ان میں معلوم سمجھتا ان میں ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر تنگی کے بعد یقیناً ضرور آسانی ہوتی ہے کہ آسانیاں دنیا کی تکلیفیں ہیں بیماریاں ہیں مشکلات ہیں اور اس کے بعد آسانیاں عصیت ہے ایک اہل روحانیت کی آسانیاں اور اہل روحانیت کے اعزاز وہ مشاہدات ہوتی ہیں اللہ پاک کے قہری نظام کا مشاہدہ اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ اللہ پاک کے دربار میں لوگوں کے قبولیت کا مشاہدہ اہل روحانیت کے اعدادات ہی ہوتے ہیں اس کا ہوتا ہے روحانیت کو مار و ضولت ملے زمینیں جائیدادیں ملیں دینے کی چیزیں ملیں اس کا اتنا لطف نہیں آتا روحانیت والے لوگوں کو مناجات کی حالت جب اللہ پاک سے مانگتے ہیں اس کا لطف اس کا لطفاتا ہے اللہ پاک کا ذکر کا لطفاتا ہے اللہ پاک کی یاد کرتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے اس کا لطفاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے غیر نظام کی مشاہدہ کرتے ہیں اس کا لطف ہے پہلی روحانیت کی اگاخیاں یہ ہوتی ہے نہیں ابراہیم رضم رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بلک کی بادشاہ کو چھوڑا اور درویشی اختیار کر لی گلی گلی پوجا کوجا گزری اور ایک دفعہ سخت گرمی تھی ایسی گرمی تھی کہ برداشت کر تھی کہ میں نے ایک مقصد دیکھی اور میرا خیال ہوا کہ دوپہر کی گرمی یہاں گزارنے لگا چاہوں کہ برداشت کر باعث کہ بستر چلا گیا اور بیٹھا مچھر کا خادم آ گیا اس کا دکھ لو پایا میں نے کہا دیکھیں بہت چھٹی گرمی ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے میں یہ گرمی کا وقت جان دوں گا ادھر نہیں چھوڑا بڑی درخواست کی, کی اگر معروف سے کی آگر اس نے گھسیٹا ایک اور پڑے پرانے کپڑے پہنائیں گے اندر آ گئے مسجد کی چیزیں نہیں چڑھا لے گئے پھر اس نے مجھے گھسیٹا اور بستی کی چوئیں بدلایا اور بسی کی سیڑھیوں سوچتے ہیں دیکھا دیکھا لات مار کے مجھے گرایا کہتے ہر سیڑھی پر جو میں گرا میرا مجھے ٹھوکریں لگی سر پیرا لگا پتھروں پر تکلیف ہوئی بندی ہر ہر ٹھوکر پر ہر سیڑھی پر جو میں گرا تو اس پر اللہ سے بارک تعالیٰ نے اپنے شائے کے اور مار پھک کے دروازے کھولے دی. تو اس کا اتنا لطف صاف ہو ایک بلک کی گھومت کیا دس بلک کی گھومتے قربان ہو سکتی اتنا لطف بھایا اس حال پر کیا بلک ہو کیا دس بلک کی گھومتے میں قربان کر سکتی جیسے آگے گیا وقت بھوک لگی میں دعا مانگی کہ اللہ مجھے روٹی کا ٹکڑا نصیب فرمایا کیا چلا گیا مسجد میں نماز ہوں کمر سے میں نماز لے چلا گیا سب میں بیٹھا اس علاقے کے جو سب سے بڑا رئیس تھا وہ جو مسئلے میں داخل ہو گیا سیدھا مجھ سے ملنے کے لیے آگے اور ملا اس نے کہا میں نے کہا آپ کون ہیں اس نے کہا کہ اس علاقے میں جو آپ کی جائیداد ہے اس کا میں نگران آپ کا غلام بھی ہوں میں وہ غلام آپ کا غلام بھی ہوں اور آپ کی طرف سے آپ کے اس علاقے کی جو جائیداد ہے اس پر میں نے نگران کر لوں کہ آپ ہیں وہ میں نے کہا چلے آپ غلامی سے آزاد ہو گئے اور جتنی جائیداد میری ہے اس میں یہ آپ کو خاطیا ہونے یا اللہ ہم نے تو روٹی کا ایک ٹکڑا مانگا تھا آپ نے اندازی کی غلاموں کی گنجیاں ہماری قدر میں ڈال دی اس کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم تو روٹی کا ایک ٹکڑا مانگ رہے تھے ڈھونڈ لگی اس کے بعد اسی کا سوال اللہ والوں کی عیاشیاں یہ مشاہدات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا منع جان کر سب سے معراج کا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ان روحانی اعزازات میں سے ایک اعزاز ہے کہ مکہ مکرمہ کی گائی کٹن اور تکلیف دے اور مشکل زندگی میں سے گزرنے کی وجہ سے آپ کو عطا ہوئی اتنی مشکلات مکمل تیرا سر کی مقم درمند ہوئی ہے یہ تو خاکے بھو مار سکائی مخالفت قدر کے منصوبے سارے حالات نہ پڑے نہ نماز پڑھنے کے لیے سلچے میں گئے نہ وغیرہ میں آلریڈی دو ڈیڑھ مند دو مند تک اس کے ڈیڑھ مند تک اس کے حالات وہ لا کر آپ آپ اٹھ نہیں سکتے ہیں اور سارے مذاق اڑا رہے ہیں ہنس رہے ہیں اور تین سال کے لیے نکال دیا کہ اب اب جس طرح جس طرح کو ماننا کیا گ ہے نا تو مرواز جسا ہی یہاں کرتے ہیں اس کے دروازے اوپر کو کھلتے ہیں اور کیا گیا ابھی خالی میدان ہے اوپر مانا کیا گئے خالی میدان جو ہے یہ بنیاشم کا اور کا مانا آج سارے اپنیاسی آشم جمع ہوئے ہو اسی کے بعد آگے جا کر گھاٹی تھی دو پہاڑوں کے درمیان کیا بھی ابھی طالب کا نام ہو گیا تھا کیا ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں طالب کے تین سال تک بائی کارڈ کے ساتھ وہاں رکھا گیا سپار میں کہ نہ سے ان پر کوئی چیز بیچو نہ سے کوئی چیز خریدو نہ کو کھانا کھاؤ نہ کی کوئی مدد کرو کوئی بدل کرنے کے لیے جائے تو اس کو بھی روکو اس کی کٹائی کرو حضرت حضیرت اللہ تنا کے مامو حکیم نظام اور جلد بڑے مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے کہ میں نے کچھ غلہ ان کو پہنچانا کہا تو راستے میں طوفان نے پکڑا اور چھین لیا ان کو کوئی نہیں پہنچا سکتے اتنی کمی میں ان کو ان کو ڈالو تاکہ یہ اپنے دین سے پھر جائیں اور ہمارے دین پر واپس آ جائیں تو یہ تین سالہ بائی کاٹ ہے بیناروں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں موٹر بھی دو مسائل میں دو موٹر بھی دو اور ایسے بائی سے مرضی کرو فرق زندگی تو ہم دین کا کام کریں اور دن کی مینار ڈالنے والی ہرسی چصلی نظور صلی اللہ علیہ وسلم تین سال بائی کاٹ کے ساتھ رکھے ہوئے بے مشکلات تھیں مکی زندگی کی جس سے آپ کو اور آپ کے ساتھی گزنا پڑا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اعلیٰ اعزازوں میں سے جو اعزاز ہوتے ہیں وہ زمین, زمین جائیداد مال دولت چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ اپنی زاد کا تعلق ہوتا ہے ان اعزازات میں سے ایک اعزاز سے آپ کو نوازا آپ کو سرفراز فرمایا اور وہ اعزاز تھا میرا آپ سے آپ کو ملیالہ کی ملک بجول سماواد کی اور خیر کھلائی کی جنم دونوں سے مشاہدہ کروایا گیا اور سد الملتا تک لے جایا گیا اور سدت المانتا جا کے ہرس محلہ تک لے جایا گیا اور ہرسم محلہ کے بعد جائے تو مدلاح فتح اللہ پکانا کعبہ تو اسے نونا اتنے بلند مقام تک پہنچایا گیا جسے نجم میں محسوس کریں جیسے دو کمانے کھینچنے کے بعد آپ سے مل جائیں اتنا قرب کا مقام اتنے قرب کے مقام پر آپ کو لے جائیں گے یہ رانی حضالات تھے جو مکی زندگی کے مشکلات سے گزرنے کی وجہ سے آپ کو آسان ہو صلی اللہ علم اپنی پھوپھی عمانی رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آرام فرما رہے تھے عمانی رضی اللہ کے گھر جو ہے جس طرف آج کل بابے عبدالعزیز ہیں بابر عظیم طرف ایک جگہ ایسی ہے جس کو ذرا اونچا کر کے پلیٹفارم کی جگہ میں بنایا ہوا ہے ترکن کی تعمیر میں اور اس کے پاس سوم بڑے بڑے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے ہانی رضی اللہ کا گھر اور ایک جہاں سے اذان اقامت ہوتی ہے وہاں ایک کمرہ سے اوپر بنا ہوا ہے ایک اس کے مقابل بالکل اس کا مخالف سمجھتا ہوں سیڑیاں لگی ہوئی وہاں پر بھی ہے ایک اذان اقامت کا پرانی اقامت کی جب جگہ مندر بنا رہے اس جگہ جبریندر اسلام میں برات کھڑا کیا ہوا تھا جہاں پرانی اذام رکامت کی جگہ تھی جو اونچی سے بنی ہوئی ہے پہلی مندر نہیں او اور اسی لیے اور میان اس طرف بابے عبدالعزیز ہے اس سمت میں شامل گمن والی اس میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریند اسلام آئے اور آپ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد براک کی طرف لے گئے براق ایک ایسی سواری ہے شکل صورت میں انتہائی خوبصورت گانے کی طرح اور کارکردگی میں دلی سے بکرے براک اس پور کو پاکستی ہے مسجد حرام افساتے وہ رات جو لے گئے اپنے بندے کو کار کے تھوڑے سرسے میں مسجد حرام سے مچھلی اگتا کی دنیا میں تین مسجدیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص خصوصیت کا خصوصیت رکھتی ہیں ایک مسجد حران رقد عورتیں گرد بنی مسجد حران یہاں کے بارے فرمایا گیا ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے دوسری مسئلے نبی جیسے فرمایا گیا کہ ایک نماز کا ثواب پچاس لاکھ کے برابر ہے تیسری مستجھا میں تو مقدس کی مسجد مسجد کا ثواب پچیس ہزار نمازوں کے برابر ہے استحاج کا اصلی اور اصلی طریقہ جو حل کرنے کا ہے نا تو آج لوگوں کو پتہ ہے ان بولنگ سے بند ہوتا نہیں عصلی حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لوگ بیت مقدس جائیں اور مسجد افسا اچھا کی زیارت کریں پھر وہاں سے رام مان کر حج پر آئیں اور مسجد حرام کی بیت اللہ شریف کی کریں کیس کے مکمل ہونے کے بعد مسجد نفری کو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ سین پر جائیں یہ ان کی تکلیف ہے افاق ہے اوزار جو رہ لے گئے ایران کے تھوڑے سے حصے میں اپنے مندر کو مسجد حرام سے مسجد مچھلی اچھا یہ تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر جو مسجد حرام سے مسجد اچھا تک ہے یہ ہوا براخا پھر مسجد اکسا پر جاؤ جیب لے گئے تو وہاں مسجد اکثر کے دروازے کا جو دربان ہے جو رات کو دروازہ بند کرتا تھا وہ کہتے ہیں ہر روز میں دروازہ بند کرتا تھا لیکن اس دن میں دروازہ بند کرنے لگا تو دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا اٹکا ہوا تھا میں نے بہت غور لگایا بہت کوشش کی لیکن دروازہ مجھ سے بند نہ ہوا میں نے سوچا کہ شاید اوپر سے اس کی دیوار بیٹھ گئی ہے چھت بیٹھ گئی ہے جس سے کہ اس پر بوجھ آ گیا ہے اور زمین کے ساتھ کھنٹ کیا ہے اس لیے اب اس بات بند نہیں ہو سکتا میں صبح ہی کرسان کو بلاؤں گا پھر کوئی اس مسئلہ کا مستقر حل کریں گے کیونکہ اب ہاتھ سے بند نہیں ہوتا غور لگانے سے بند نہیں ہوتا کہ میں دروازے کو کھلا چھوڑ کر چلا گیا ہم نے مجبوری مجبوری کی بات کی صبح میں آیا ایک وادہ کھلا تھا اور ایک میں نے عجیب بات دیکھی کہ وہاں جو پتھر تھے پتھروں میں ایک جگہ ایسا سلاب بنا ہوا تھا کہ گویا اسی میں رسی سواری کی رسی باندھنے کے لیے جگہ بنائی اسی پتھر کے اندر بنی نے بس جگہ جب پہنچیا تو اللہ تبارک سال سارے میالط اسلام کو مثالی احسان کے ساتھ روحانی جسموں کے ساتھ وہاں پر حاضر کیا عالم دیا ہم کھڑے ہیں اس کا خیال ہو رہا ہے کہ آج کی جو نماز ہونی ہے اس کی امامت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ وہ سارے ہمبیام کے بعد ہیں ان کا خیال ہوا کہ بہت بڑا مقام اللہ تبارک الحمد الرعیم علسلام کو تھا فرمایا ہے تو وہ امامت فرمائیں گے یہاں تک جبریز علیہ السلام اسی لائے اور نے حضور صلی اللہ علیہ البارک کو تھاما اور آگے بڑھا کر مسئلے پر کھڑا کر دیا کی امامت آپ نے فرمائی اور امامت فرمانے کے بعد پھر جو ہے تو مسجد اکثر سے آپ کا سفر جو ہے وہ ملحلہ کی طرف شروع ہوئی اوپر کی دنیا کی طرف شروع ہوا یہاں کرتے کرتے ساتھ آسمانوں ہر اسمان پر کہاں دستک رہتے رہے پڑھتے پوچھتے رہے کہ آپ کون ہیں وہ طور پر آپ کے ساتھ کون ہیں مزدور سندھ کو تعداد رات پوچھا تھا کہ اجازت سے ہیں یا خود جیو لائے کہ اجازت سے ہیں پہلا آسمان دوسرا آسمان پہلے آسمان سے آدمی بڑے سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان تیسرے آسمان ہر آسمان پر ایک پیغمبر ہیں ان کی ملاقات ہوئی یہاں تک کہ آخری ملاقات جو ہے تو بڑے علیہ السلام سے ہوئی اور وہ جگہ ہے جہاں پر ملیالہ کا عام سفر جو ہے مکمل ہو جاتا ہے ادبانی سفر سرد المنت پر مکمل ہو جاتا ہے سدار النت ایک جگہ ہے جہاں پر بیری کے ایک ہے اور درخت کے ساتھ بیری کا اتنا بڑا دانا لگتا ہے جس جیسے کہ بڑا مٹکا ہوتا اور سدار المنت وہ جگہ ہے جہاں کے بریشان بیٹھتے ہیں اور جب ان کی طرف عالم میں داحوس جب ہم لائی نافذ ہوتا ہے ان کی طرف آتا ہے تو اس کو لے کر سر ہم نے زمین کی طرف آنا ہو تو زمین کی طرف آتی ورنہ مستقل جگہ یہ وہ ہے خدا تلن جب وہاں تک پہنچے تو وہاں سے آ کے انہوں کہا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی منزل آ گئی اس سے اوپر میں جا نہیں سکتا یہ جو عالم عالم لاہو تو وہاں یہاں تک ختم ہو گیا اب آگے جو عالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آگے کا جو عالم ہے عالم ملحوط عالم ملکوز جہاں تک ختم ہو گیا فرضوں کا فرق سے مکمل ہو جاتا ہے اب آگے جو لاہور جبروت تاہود کے مقامات ہیں تو وہ اتنی تجلیات اللہ کے بارہ کی طرف سے آتی ہیں ان کو میں برداشت نہیں کرتا اس کے بال اگر ایک بال کے برابر ہی میں اوپر کیا تو جو تجلیات لاہیا سوپور والے دنیا میں آتی ہیں اور اسے میرے پر جائے جائیں گے اب آپ کو یہاں سے اکیلے جانا ہو یہاں پر ریجوستان بھی جدا ہو گئے اور پہلے سواری جو تھی براکو بھی جدا ہو گئی یہاں سے آگے جو سفر ہوا وہ ایسے ہوا یہاں سے آگے کا سفر رفت رف پر ہوا یہ آپ لوگوں نے بڑکی سیلڈ رف بنے یہ کیلنڈر جو ہے وہ چور ہوا ہے کتابوں میں اس بات کا آپ کو پتہ نہیں کہ کئی باتیں آپ ہی قرآن حدیث میں پڑھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ امکانات میں سے ہیں یہ چیزیں اور وہ بناتے ہیں آپ سادہ لوگوں سا لو کو سادہ گلوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میرا ایک مہمان آیا تھا اچھا سائنٹسٹ کا مہمان آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا اس جگہ آدمی سے زمین کی حرکت پر پیج ڈی کروائی گئی ہے کافر اور اس نے اس بات کو معلوم کیا کہ زمین کی حرکت اس تھوک پر چل لئی ہے کہ اس نے ہزار سال بعد اتنے سال بعد معلوم کیا ہوا ہے کہ اس کی حرکت مڑے گی اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے چلو اس کی پیج ڈی کی ریسرچ میں یہ بات نہیں یہ پھر انٹرنیٹ سے نکالنا آپ کی بیماری ہے میرے پاس ہے اس کو پڑھو جب اپنے پی جی کا سیزل کر کے واپس ہوا ایک مسلمان آدمی جو وہاں پر تھا اس سے کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہے کوئی نئی بات نہیں تو نئی بات نہیں پھر میں نے تحقیق کے بات کہی ہے نہیں جی یہ تو چودہ سو سال پہلے ہماری کتاب میں بات آئی ہوئی ہے کہ شروع ہوگا تو اس حرکت کے نشاندہی سے کہ مجھے دکھاؤ کتاب اور وہ دکھایا کہ حادثہ اس بات کو اس پر وہ, وہ کہاں پر مسلمان ہوئے بڑھوں گی آپ کو بل جائے گا سعودی ریڈیو مکا نے اس کو نشر بھی کیا ہوا ہے جو میں نے وہاں سنایا آپ نے اس کو ریڈیو مکا نے نشر بھی کیا ہوا ہے اور آج بھی سعودی کا ہے تو میں نے کہا کہ آپ اگر رابطہ کریں تو آپ اس کا کوئی یہ سیریز ہوتی ہیں آج کل وہ کیا کہتے ہیں بولتی چیزوں کمپیوٹر میں چلاتے ہیں سی ڈی اچھا اس کی سیڑھی بھی آپ کو دے دیں گے کیوںکہ ساتھی بہت سے وہ دیتے ہیں آپ کو تو پھر مجھے دے دینا اچھا میں بھیجی ہوں میں اس کو اندھ کروں گا سر اچھا؟ خیر برقی سیڑھی رف رفرف کیسے آگے آ... میرا سفر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ اس سے آگے آپ کا سفر جو رف رف پر ہوا ہے رف رف کی تبدیل جو آئی ہوئی اور برقی سیڑھی ہے اس پر قدم رکھنے سے وہ سیڑھی خود آپ کو وہ چڑھا رہی ہے جو اس کے بعد جو ہے تو پھر آصف اللہ تعالیٰ کا سفر ہوا آپ کو خیال ہوا کہ مسلسان جب با... ان کا باد المقدس ہوا دوار... کی بازی میں جس بات ان کو پہلی وہی مل رہی تھی اور نبود مل رہی تھی تو اس بعد جب اس طرف جانے لگے تو انہوں جوتے اتارے تھے جوتے بھی اتارے تھے تو ان کو حکم ہوا تھا یا مساف لانا لے جن کا مقدس المقدس دبا احمد جوتے اتار نے کیوں کیا صبح کی آ... مقدس بازی میں لہذا مجھے جوتے اتار چاہیے آصف اللہ کی طرف سفر ہو رہا ہے ممتاز احساس صاحب سے ہوتے ہوئے آپ کو فرمائے کہ آپ جی تین اتارے ہیں کہ ہرش کو آپ کے جیتوں کی خاص کی تمن ہے کو آپ کے جیتوں کی خاص کی اب تمننا ہے محن اللہ تو یہ روحانی اعزاز تھا جو آپ حاصل ہوا اور یہ تھوڑی دیر میں اللہ تبارک تعالیٰ اور زبان و مکان اللہ تعالیٰ کا امر ہے ایک جگہ کے زمان, زمان زمانے کو اللہ ایک دن کر دے اس ایک دن کے دوران جائے تو کسی دوسرے علاقے میں ایک سال گزر جائیں اللہ تعالیٰ جیسے زمین و آسمان کا مالک ہے کون کا مالک ہے زمین و ہے ایسے مکان جیسے اللہ تعالیٰ مکان کا مالک ہے زمین و اسمان اللہ, کا زمین و اسمان اللہ کون کا مالک ہے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. وقت بھی اللہ تبار تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ایک آدمی کا خیال ہو کہ ایک گھنٹہ میں نے تیر گزارا اور دوسرے لوگوں کو ہو سکتا ہے دس گھنٹے گزرے تھوڑی دیر میں سفر ہو گیا اور آپ تصیب لے آئے تصیف لے آئے تو آپ نے اس بات کا کلکہ شروع کیا کہ مجھے ماراج ہوا ہے میں سردی اللہ پر گیا اور سانوں پر گیا جمل کو دیکھا دوستوں کو دو دو دو دو دو دو دیکھا اور لوگ کو ففار نے مذاق اڑایا ہنسے ہنسے ہنسے گجال نے مذاق اڑایا گجال آیا اور سے وہ بگ سدی گھر جلدی تو پکڑا اور نے کہا کہ وہ پہلے آپ کا ساتھی کہہ رہا تھا کہ میرے پر خریدتا آتا ہے آج تو ابھی بھی بات کہہ رہا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے وہ تو کہتا آج کہہ رہا ہے کہ میں خود ہی آسمانوں پر چلا گیا اور اتنی میں گیا اور آ گیا پتہ نہیں ایسی باتیں سمجھ نہیں آ رہی کسی کو ماننے نہیں نے کہا کہ کیا آپ نے خود سنا کو کہتے ہیں وہ کہ خود سنا بڑا خوش ہوا کہ آپ یہ متاثر ہو رہا ہے تو خود میں نے سنا سننے کے بالکل خوش لگا بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں خود ہی؟ سنا کو کہتی کہ آپ ہی فرما رہے ہیں آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں او ہو تو بڑا غصہ ہے بڑی تکلیف ہے اس کو میرا خیال تھا کہ آج یہ برگشتہ ہو جائے گا اور اس بیجے چھوڑ دے گا اور وائٹ اور پتا ہو گیا بالکل ٹھیک ٹھیک فرما رہے ہیں بالکل انہوں نے دیکھا اعدار کو فار اعتراض کرنے لگے تو ایک نے کہا کہ اچھا پھر آپ بتائیں بید المقدس میں آپ گئے آپ کو کوئی سفر بید المقدم کا نہیں ہوا کیا آپ بید کی گئے تھا بید المقدم کا نقشہ بتائے تو آپ کو نقشہ بتایا گل کر بتائے مرد پڑی ہے لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں واپس آ رہا تھا تو فلاں وادی سے تمہارا شام سے واپس ہونے والا قابلہ گزر رہا تھا اور سب سے آگے قابل کا جو اونٹ تھا اس رنگ کا اونٹ سب سے آگے تھا قابل میں تو گئے اپنے اس قابل کو دیکھنے کے لیے گئے قابلہ کے بدل داخل ہوا تو واقعی اس رنگ کا یوں کا تھا کام سب کہا گیا تھا آج کل لوگ احترام کرتے نا کہ مہاراج ہوا, ہوا, ہوا نہیں ہوا کیا باتیں کہہ رہے ہو جی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کامنا جس بات کو اللہ تعالیٰ وجود میں لانا چاہیں وہ علماء کہتے ہیں کہ ضرور شنگی سبحان اللہ جی پاک ہے وہ ہر ایپ سے پاک ہے ہر کمال سے متصف ہے ہر کمال اس کے ہاتھ میں ہر ایپ سے ہر کمزوری سے پاک ہے وہ اللہ اسے یہ ساری چیز کرائی ہے اور اگر کوئی خواب کی بات ہوتی تو خواب نہیں کر میں بھی کہاں پر گیا جنب دیکھے دیکھا میں نے دیکھا کوئی یہ بے فراہ نہیں چونکہ یہ عجیب عجیب واقعہ تھا عام عقل میں نہ آنے والا واقعہ تھا اس لیے کار نے افراد بھی کیے جھپلانے کی کوشش بھی کی اور اس اللہ دوبارہ سب نے ریب سے ان کے سامنے وسیع اقسا کے لچے کو آپ کے سامنے کر کے ان کے قابل کے شاندہی چلا کے اور ان کو اس بات پر ایسے کی ایسی دلیلیں قائم کی کہ وہ اس کا انکار نہیں کر یہ مہاراج آپ کا جسمانی ہوا ہے آپ کہتے ہی آپ کا جو لفظ اطلاق ہوتا ہے وہ جسم روح ہے دونوں پر ہوتا ہے صرف جسم پر نہیں ہوتا صرف روح پر نہیں ہوتا صرف جسم پر نہیں ہوتا جب جسم اور روح دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اس کو آپ کھا لیں مان لذیذ رجسٹرس مستقل یہ مہاراج کا واقعہ ہوا یہ رجت کے مہینے میں ہوا لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں فضائل ستائیس روزہ نہیں ہے لیکن ہم نے جو تحقیق کروائی تو اس کے بارے میں حادث ہیں باقاعدہ اور ایک مستقب بات ہے فضائل کی بات ہے اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اتنی روزہ رکھتے ہیں عام سواب کی بات ہے اور آج ہجن رکھ لیب تو کوئی بدت نہیں بنتا جب اس پر کوئی روایت آئی نہیں ہے اللہ تبارک المل کی تو بھی کتا فرمائے صرف پڑھیں صرف بڑی تحریر بہت ہی زیادہ آپ کو اپ معاف کر دیں گے اپنے اندر آپ کو اپماف کر دیں گے یو ول گیٹ از این سیرت جب یو اسٹارٹ کریے سیرت آپ محمد صلی اللہ علیہ فلم یو گیٹ از اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ فیز کو پڑھنا شروع کریں تو آپ اس پہ جذب ہو جائیں وہ آپ کو اپنے اندر جذب کر لے گی کیونکہ وہ ہے ہی بہت کشش والی چیز اتنا ایک واقعہ میں نے بیان کر دیا بہت خدمت بیان کیا وقت کی اتنا ہوتا ہے اللہ تباہ کرم کی کبھی ساتھ منتخب